اذا تجلّا وما خلق الذكر ان لشتا اور رات کی قسم جب چھائے اور دن کی جب چمکے اور اس کی جس نے نرو مادہ بنائے بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے فأمّا من فس رو تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھی کو سچ مانا تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے وَأَمَّا مَن بَخِلَ اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی کو جھٹلایا تو بہت جلد ہم اسے دشواری محیا کر دیں گے۔ وما يبني عنه ماله اذا تردد ان علينا الهدا وان لنا للاخرۃ والاولا لَا إِلَّا اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمے ہے اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت تفسیل خزائن الارفان میں ہے۔ پڑے بدبخت سے مراد امیہ بن خلف ہے۔ الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پہرزگار تفسیر خزائن الارفان میں ہے یعنی امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى جو اپنا مال دیتا ہے کہ سٹھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے تفسیر خزائن العرفان میں ہے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایسا کیوں کیا شاید بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی گرا قیمت دے کر خریدا اور آزاد کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی تفسیر نور ال میں ہے اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے فضائل کی اہمیت کو کم کرنا کفار کا طریقہ ہے اور ان سے کفار کے تان دور کر کے عظمت کو ظاہر کرنا طریقہ الہیہ ہے صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا